سورہ نسا کی ایک آیت ہے وماں اصاب کا سعتن فمن نفس اور جو برائی پہنچتی ہے تم کو تو وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے تو اسی کا یہی بات تین لفظوں میں کی گئی ہے وماں اصاب کم مصیبۃ فب ماں قصبت سورہ شرح آیتیس اور جو پہنچتی ہے مصیبت تم کو تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اس طرح کی آیات جو قرآن بید میں ہیں وہ بہت ہی صاف طور پر یہ بتاتی ہیں کہ یعنی قرآن کا خدا کا ایک قانون بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کا سبب خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے یعنی مصیبت پہنچے تو اس کا سبب اپنے آدمی کو اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے نہ کہ اپنے باہر ڈھونڈنے لگے وہ یہ بالکل واضح ہے اس آیت میں دو دور چار کی طرح پھر دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثالیں موجود ہیں بہت واضح میں یہاں دو بالکل ہی واضح مثال پیش کرتا ہوں جس میں دورائے نہیں ہو سکتی ہے ایک ہے غضب احد کی شکست جو سن تین ہجری میں پیش آیا اور دوسرا غضب ہنین میں پیش آنے والا زبردست نقصان یہ دونوں واقعات پیغمبر کی موجودگی میں اور صاحب اکرام کے ساتھ پیش آئے اس کے باوجود اس پر جب تبصرہ کیا گیا قرآن میں تو دونوں ہی کی ذمہ داری خود مسلمانوں پر ڈالے گی غزب عہد کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا کہ خود تمہاری اپنی کمزوری تمہارا اپنا آپس کا اختلاف اور تمہارا مرکزی قیادت کی نافرمانی کرنا یہ تھے وہ اسباب جنہوں نے تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست سے گجار کیا جس پھر عالمران کی آیت ایک سو باون میں یہ بات موجود ہے اسی طرح قصبۂ حنین کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اس قصبے میں تم کو جو بربادی ہوئی جو نقصان ہوا جو ہلاکت ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے اندر گھمن پیدا ہو گیا سیر توبہ آئے پچیس میں یہ چیز موجود ہے گھمن اب دیکھیے کہ ان دونوں واقعات میں جو پیغمبر کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ ہوئے اس میں بجائے اس کے کہ دوسروں کے خلاف احتجاج کیا جائے دوسروں کے خلاف الفاظ کی بمباری کی جائے خود مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس شکست کا اور اس مصیبت کا بالکل کلیئر یہ بات اس قرآن کی اس آیت یا قرآن کے بیان کردہ اس اصول کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس واقعے کا جائزہ لیں جس کو بھیونڈی اور تھانہ اور بمبئی کا فساد کہا جاتا ہے جو ابھی حال میں مئی سن چوراسی میں ہوا اس فساد کی شدت کا اندازہ اس سے کیا سکتا ہے کہ ٹائمس آف انڈیا میں اکیس مئی انیس سو کو ایک لمبا مقالہ لمبا اداریہ چھپاتا تھا سفیہ پر اس میں اس کا ایڈیٹر یہ الفاظ لکھتا ہے اٹ از مٹیریلائزیشن آف ہیل آن ارتھ یہ زمین پر جہنم بنانے کے ہم معنیٰ تھا اتنا سخت ہے یہ فساد تو اس فساد کو اس آیت کی روشنی میں دیکھیے عام طور پر اس فساد کے بعد مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے قائدین نے ان کی صحافت نے جو تبصرے کیے ہیں وہ عام طور پر ایسا ہے کہ انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے شیوسینا کو یا ایڈمنسٹریشن کو بھال ٹھاکرے کو یعنی کسی نے بھی میرے علم کے مطابق کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے ذمہ دار ٹھہرایا ہو مسلمانوں کو غور فن کہ یہ طرز فکر کس قدر خلاف ہے قرآن کے طرز فکر کی قرآن میں عہد میں شکست ہوتی ہے بنائن میں شکست ہوتی ہے تو خدا اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے مسلمانوں کو پر آج ہمارے ساتھ بھیونڈی کا واقعہ ہوا تو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں شیو کو بجائے اپنے آپ کو ٹھہرانے کے گویا کہ خدا کی دنیا میں جہاں خدا کے قوان رائج ہیں وہاں ہم اپنے خود اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق رہنا چاہتے ہیں اپنے اصول کی بنا پر ہم دنیا کو جج کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے اس دنیا کو آپ جج کر سکتے ہیں خدا کے قانون پر نہ کہ اپنے قانون پر بہرحال پہلے میں اس واقعے کی ایک تھوڑا سا مختصر بطور واقعے کہ اس کو بیان کروں گا کیسے ہوا ہو اس واقعے کا آغاز تو اور بہت پہلے سے شمار کیا سکتا ہے لیکن فوری طور پر اس کا آغاز اکیس اپریل چوراسی کو ہوا جبکہ مسٹر بال ٹھاکرے نے شیو سینا کے لیڈر مسٹر بال ٹھاکرے نے بمبئی میں چوپاٹی کے مقام پر ایک تقریر کی اس تقریر کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ملک کی کسی بھی نیوز ایجنسی نے اس تقریر کو کور نہیں کیا ملک کے کسی بھی بڑے اخبار نے اس کی رپورٹ شائع نہیں کی یہ خاص بات نوٹ کرنی چاہیے اتنی غیر اہم تھی وہ تقریر اتنی غیر اہم تھی جس نے مسلمانوں کو اتنے بڑے مس... نقصان سے مبتلا کیا اس ملک میں اتنی غیر اہم قرار پائی تھی وہ یعنی ہم تھے جنہوں نے اس, اس... اس... اس... کو... تقریر کو فلیش کر کے ایک مسئلہ بنایا ورنہ یہ تقریر ان رپورٹڈ جو کہتے ہیں ان رپورٹڈ باقی چلی گئی تھی کہ نہ تو کوئی نیوز ایجنسی نے اس کو نشر کیا نہ کسی بڑے اخبار نے اس کو چھاپا صرف مراٹھی اخبارات جو مقامی مراٹھی اخبارات تھے وہاں کے بمبئی اور پونا کے مقامی انہوں نے اس کی رپورٹنگ کی مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اخبارات کی رپورٹنگ میں وہ اشتعال انگیز باتیں نہیں تھی جو ہمارے اخباروں میں چھپیں یعنی اردو اخباروں میں بنگلور کا اردو اخبار نشی من پانچ مئی 1984 کو جو نکلتا ہے بنگلور سے وہ بمبئی کے اس واقعے کی خبر چھاپتا ہے یہ رپورٹ جو اخبار میں چھپی وہ بمبئی کے اردو اخبار اخبار عالم میں تیرہ مئی کو ویسی کے ویسی مزید یعنی تیزتن سرخوں کے ساتھ چھاپی گئی جب یہ ہوا تو اس کے بعد مسلم اخبارات اور مسلم قائدین حزب عادت انہوں نے اس پر پرشور انداز سے تفصیل شروع کیا اور بولنا شروع کر دیا اور ایک پورا ایک ایک ہنگامہ کھڑا کر گیا اس علاقے میں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بال ٹھاکرے نے بال ٹھاکرے نے یہ کیا ہے اپنی تقریر میں کہ یہ کہا کہ قرآن کو بین کرو اور پیغمبر اسلام پر اس نے بہت ہی توہینہ میز جو مارک اپنی تقریر میں جو مسلمانوں کی ناقابل برداشت ہے اس کے بعد اس سے صرف کئی واقعات ہوئے تو تین مئی کو ان میں شیو جینتی کا جلوس نکلا جو کہ چودہ سال چودہ سال سال کے بعد نکالا گیا تھا دوبارہ مسلمانوں نے اس پر اختلاف کیا اور ان میں اس پر بھی شورش پیدا کی انہوں نے خیر وہ جلوس نکلا اور وہ بھی امن کے ساتھ ختم ہو گیا پھر ان ساری شورشوں کا کلمبنیشن یہ تھا کہ گیارہ مئی انیس سو کو ایک مسلمان لیڈر مسٹر اے آر خان نے پربھنی میں ایک جلوس نکالا پر پربھنی جو مسلم ڈومنیٹیڈ ایریا ہے تو وہاں جلوس نکالا اور اس سے بھرا ہوا جلوس وہ تیز تن تقیریں اور نعرے جس کا آخری یہ تھا کہ انہوں نے مسٹر بال ٹھاکرے کی مورت بنا کر اس پر پرانے چپلوں کو ہار پہنایا یہ ہے جہاں سے کہ شدت بڑھتی ہے اور فساد کی شکل پیدا ہوتی ہے اسی فضا میں شبرات شب جو ہوئی سولہ مئی کو تو مسلمانوں نے شب رات کو اسلام کی عظمت کے دن دن کے طور پر منایا بھونڈی میں میں بھیونڈی گیا ہوں میں نے دیکھا کہ بھونڈی کی سڑکیں اس طرح گندی ہیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے اس के گندی کے بس جو دیکھا ہو اس میں وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھونڈی کتنا گندا علاقہ ہے جہاں کے مسلمان بستے ہیں مسلمانوں نے بھی کی سڑکوں اور گلیوں کو جہاں گندگی پٹی ہوئی ہے تو اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے آج تک کبھی جوش نہیں دکھایا پرس آپرس بیت گئے لیکن سولہ مئی کی رات کو اسلام کی عظمت کے دن پر ان گندی گلیوں میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرانے کے لیے اتنا جوش ہوا کہ سارے بھیونڈی کو انہوں نے سب جھنڈے سے پاٹ دیا اور, اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بھونڈی میں دفتر ہے اس دفتر سے بھی انہوں نے اس کا اپنا جو جھنڈا ہے اس کو اتار کر کے وہاں پہ سب جھنڈا لہرا دیا اور اسلام کو جھنڈا بلند کر دیا وہاں پر ظاہر ہے کہ جب اشتعال کی فضا یہاں تک پہنچی تو ضرور ہے کہ اس کا اس کا ردعمل ہو چنانچہ شیو سینا نے سولہ مئی کو بمبئی بند منایا اور اسی اشتال کی فضا میں بمبئی بند نے ظاہر ہے کہ اور بھی تیز تر کیا اور سترہ مئی انیس سو چوراسی کو بھی منڈی میں, میں ہوا پھر میں ہوا بمبئی میں ہوا کہ اس میں بےشمار لوگ مارے گئے اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً دو ارب روپئے کا نقصان ہوا اگر اس میں نصب مسلمانوں کے حصے میں ڈالا جائے تو مسلمانوں نے ایک ارب روپیہ ان में میں کھو دیا جانوانی نقصان کے علاوہ یہ اس واقعے کا ایک بیان. اب آپ دیکھیے کس طرح قرآن کا وہ قرآن کی جو قرآن کا جو اصول اوپر ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ ہر چیز اپنی اپ ہر مصیبت جو آتی ہے تو اپنے ہی ہاتھوں کمائی کی وجہ سے آتی ہے کس طرح یہاں چشمہ ہوتا ہے کس طرح یہاں اپلائی ہوتا ہے اس کو دیکھیے آپ اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بال ٹھاکرے پر یہ الزام کہ اس نے قرآن کو بہن کرنے کا نعرہ لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین مار دیے بظاہ خوش ریسے بیسلس ہو بے بنیاد تھا اس نے ایسی بات کہی ہی نہیں تو جب اس نے ایسی بات کہی نہ ہو اس پر احگام پہ جا کر کے آپ چھوڑ چھوڑ کر کے آپ فضا خراب کریں اشتال پیدا کریں اس کا فساد ہو ذمہ دار کون ہوگا اس کا چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لنک جو دلی سے نکلتا ہے اس کی تین جون انیس سو چوراسی کے اشاعت میں بال ٹھاکرے کا ایک مفصر انٹرویو چھپا مجھے معلوم ہے کہ بیشتر مسلمان جو بال ٹھاکرے کے خلاف بول رہے ہیں ان میں سے یعنی بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں جنہوں نے لنک میں بال ٹھگرے کا انٹرویو پڑھا ہو کیونکہ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ جو سنا اسی پہ دوڑ پڑتے ہیں حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ کفا بل مر قصبہ نہ یہ حد آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اسی کو دہرانے لگے وہ جو سنے اسی کو دہرانے لگے نہ نشیمن نے تحقیق کی نہ اخبار عالم نے تحقیق کی نہ میرے علم کے مطابق دوسرے وہ لوگ جو انہوں نے اس میں ڈیٹنگ پارٹ ادا کر انہوں نے تحقیق کی بس سنی سنائی بات بات دور پڑے اب بتائیے کہ اس حدیث کی روشنی کے سارے جھوٹے لوگ تھے یہ جھوٹے لوگوں کو جو کچھ بیتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی تو اس انٹرویو میں بال ٹھاکرے سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اپنی تقریر میں کہا کہ قرآن کو بہن کیا جائے اس نے کہا کہ یہ ست فیصد جھوٹ ہے میں نے ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں کہا اور یہ دعوے کی بات نہیں ہے اس کی تقریر کا ٹیپ ٹک موجود تھا اس نے ٹیپ منگایا اور ٹیپ ریکارڈر پر سنوایا نہ صرف انٹرویو لینے والے لنک کے نمائندے کو بلکہ اس کے بعد یعنی فسادات کے بعد مسلمانوں کو ایک وقت ملا تھا اس کو بھی سنوایا اس نے وہ ٹیپ کہیں بھی اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے دوسری بات جو ہے رسول صلی اللہ وسلم کے خلاف نام اجمار کی یہ بھی سراسر جھوٹھی بات ہے اس نے ٹیپ نے جو بات سنائی اور انٹرویو میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ اس نے یہ کہا یعنی اس نے ایک مثال دی اس مثال میں اس نے یہ کہا کہ ایک بار پیغمبر صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ میں اس کا ترجمہ کہہ رہا ہوں جو انگریزی میں لنک میں چھپا ہے کہ ایک بار پیغمبر صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک ہندو آیا اس میں ہندو کا لفظ ہے ایک ہندو وہاں آیا اور مسجد کی ایک دیوار پر تھوک دیا شاگرد چلائے کہ مارو مارو مگر پیغمبر صاحب نے ان کو غصہ ہونے سے روکا اس کے بعد انہوں نے ایک بالٹی پانی لے کر دیوار کو دھو دیا ہندو یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا پیغمبر صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہیے مگر آج مسلمانوں میں اس قدر قیمت برداشت کہاں ہے یہ بال ٹھاکرے کا الفاظ ہے گویا کہ وہ ہم کو پیغمبر صاحب کے ایک حدیث کی روشنی میں بتا دا ہے کہ ہمارے اوپر اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ کو سنائیے یعنی خود اپنے اوپر فتح حاصل کرنے کی ترکیب بتا رہا ہے پیغمبر اس کی روشنی میں اس میں ظاہر ہے کہ لفظ ہندو جو ہے کہ ہندو آیا اور تھوکا ظاہر ہے کہ یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہندو کہا عرب میں کوئی ہندو نہیں تھا وہاں اصل جو حدیث ہے وہ بھی, بھی آپ کو سناتا ہوں میں یعنی معمولی لفظی فرق کے ساتھ اس نے جو بات کہی وہ اہم صحیح تھی بخاری میں کتاب میں روایت ہے انبی قال کال عرابی فی المسجد فقام فقانوی ہوا بول ہی او زنوبا من فن بوئس تم میسرین ولم تباسو مؤثرین ماں بخاری حضب عرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا لوگ اس کی طرف دوڑے کہ اس پر ٹوٹ پڑے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول یا چند ڈول بہا دو کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو تو مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو یہ ہے اس حدیث اس حدیث کو اس نے دوہرایا اب بتائیے کہ معمولی نریشن میں معمولی فرق کے سوا اس میں کیا غلطی کی اس نے یعنی اس نے سچ پوچھے تو ہمارا ایک مولوی یا ہمارا ایک وائز ہمیں حدیث حدیث رسول کی روشنی میں اگر ہمیں نصیحت کرے تو وہ بھی یہی کرے گا کہ مسلمانوں ایسا کرو وہ بال کرنے نے کیا کیونکہ وہ عربی نہیں جانتا اور اس نے کہیں ادھر ادھر پڑھا ہوگا تو نریشن میں معمولی غلطی ہوگی اس نے بدو کے بجائے ہندو کہہ دیا اس میں کیا فرق پڑا اگر آپ اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو بالفرض تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بال ٹھاکرے کو ایک خط لکھ دیں جلدی بہت چاہتے ہیں اوتار بھیج دیں اور جلدی چاہتے ہیں تو آپ ٹرنک کال کر کے انہیں بتائیں کہ بھائی تم نے ہندو کہا وہاں تو بدو ہے یا ہمارے مضمون چھاپ دیں یہی یہ تو کر سکتے ہیں آپ نہ یہ کہ اس پر فرضی الزام لگا کر کے اس نے توہین کے رسول سلم پر جلوس نکالیں اس کو برت بنا کر کے اس کا چپلوں کا ہار پہنائیں وغیرہ وغیرہ اشتعال کی فضا پیدا کریں اس کا جھنڈا اتاریں جب یہ سب کریں گے آپ تو ظاہر ہے کہ ریكٹ کرے گا وہ کیسے نہیں ریكٹ نہیں کرے گا وہ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں اس کے انٹرویو میں اس نے یہ بات بھی کہی ایک بات یہ پہ غور کرنے کی ہے كہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ کہ فساد تو مسلمان کرتے ہیں ذاتی طور پر میں اس کو صحیح اس نے کہا کہ فساد مسلمان کرتے ہیں ہم تو صرف ریئیکٹ کرتے ہیں ہم تو صرف ریئیکٹ کرتے ہیں تو, تو مجھے ظاہر طور پہ اتفاق ہے کہ فساد مسلمان کرتے ہیں اور لوگ صرف ریئیکٹ کرتے ہیں اور بھی کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ کس نے فساد کیا اور کس نے کیا اس نے تقریر میں صرف یہی کہا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ بات بات میں غصہ ہوتے ہیں حالانکہ ان کے پیغمبن جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کر کے رہو حتیٰ کہ تمہاری مسجد میں کوئی شخص گندگی کرے آ کر کے تب بھی غصہ نہ ہو تب بھی غصہ نہ ہو اب بتائیے اس نے یہ بات کہی تو کیا برا کیا اب اس پر آپ ہنگامہ مچائیں اور اس کو ذلیل کریں تو اس نہیں کہ آپ نے اشتعال پتہ کیا آپ نے فساد کیا تو چونکہ وہ طاقتور زیادہ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے وہ طاقتور زیادہ ہے تو جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو زیادہ بڑے پیمانے پر بھگتنا پڑے گا آپ کو ایک چوہا اگر ریئیکٹ کرے تو چوہے کے لحاظ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایک بھیڑیا اور شیر ریئیکٹ کرے تو اس کے لحاظ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آپ کو خود یہ جاننا چاہیے کہ جس کو آپ مشتل کر رہے ہیں اس کو جب وہ کرے گا تو بڑے پر تو یہ بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ بال ٹھاکرے کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کہ فساد ہم نہیں کرتے بلکہ مسلمان کرتے ہیں اس نے یہ کہا کہ ہمارا جلوس جو نکلتا تھا وہاں جو مسمانوں ہی کے ہنگامہ کرنے اور ان کے شورور میں جانے سے چودہ سال تو بند رہا تو کیا حقاف مسلمانوں کو ہمارا جلوس بند کریں مسلمان یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے جذبات نہیں ہیں ہم اپنے بزرگوں کا جلوس نکالنے تو ہمارے جذبات نہیں ہے آپ کا جذبات ہے بس بس بجتا ہوں اس نے بالکل صحیح کہا اس میں کچھ نے کوئی غلطی دی اب میں آپ کو ایک ایک اور چیز کی طرف اس سلسلے میں لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو اور حدیث کو اور سیرت کو ہم نے کیا کیا ہے فخر کی چیز بنا لیا ہے اعتعاد کی چیز نہیں بنایا یہ ہے سر راز ہمارے لیڈر ہمارے اخبار ہمارے عہل قلم یہ سب باتیں جو کہیں شیو کے لیڈر نے وہ سب جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں وہ لیکن کیسے محض فخر کے لیے ہمارے لیڈر ہمارے رسول ایسے تھے ہمارے صحابہ ایسے تھے ہمارے اصلاف ایسے تھے محض بطور فخر کے ذکر کرتے ہیں اور جب عمل کا موقع آتا ہے تو بالکل اس کے پرکس عمل کرتے ہیں سچ پوچھے تو یہ جو تضاد ہے کہ قول کچھ عمل کچھ کہنا کچھ کرنا کچھ ایک لفظ میں یہ ہے کہ اس کو تین کو فخر پڑنا یعنی بالکل یہاں ہمارے مثال ایک دم ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے ہندوستان میں غیر مسلم لیڈروں کی ہے سیاسی لیڈروں کی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا ہر لیڈر ہندوستان کا کیا کرتا ہے کہ دستور ہند کا خوب ہی قصیدہ پڑتا ہے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس لیڈر کو آپ سنیے اس کی تقریر میں کانسٹیٹیوشن کے دفعات کا خوب شاندار طریقے کا ذکر ہوگا فخر کرے گا کہ ہمارے ملک میں ایسا کانسٹیٹیوشن ہے ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں سیکولر سیکولرزم ہے اور ڈوموکریسی ہے ہر ایک کے حقوق ہیں اور وغیرہ وغیرہ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہی لیڈر جب موقع آتا ہے عمل کرنے کا تو یہی لیڈر بالکل اس سے برک ہیں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو دستور کے دفات کو کانسٹیوشنس کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلس جو ہیں اس کو اپنا رہنما بنایا وہ ٹھیک ہی کیس ہمارا ہو رہا ہے کہ ہمارے لیڈر صاحبان اور قائدین اسلام کو یا قرآن حدیث کو اپنے لیے فخر کا عنوان کو بنا رکھا ہے خوب انہوں نے لیکن جہاں موقع آتا ہے عمل کرنے کا وہ اس کو بالکل رد کر دیتے ہیں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈر ہندوستان کے جو ہیں غیرمسلم ان میں اور مسلمانوں کے لیڈروں میں کوئی فرق نہیں ہے عمل کرتے ہیں اس کے خلاف ہم فخر کرتے ہیں اسلام پر امر کرتے ہیں اس کے خلاف میں آپ کو اس کی بہت ہی کلیئر مثال لکھ دیتا ہوں بہت ہی کلیئر مثال جس میں دو دو چار کی طرح بات آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں ایک ہی انگریزی اخبار مسلمانوں کا ہے وہ ریڈینس اور ان کے نکالنے والوں کو فخر ہے کیونکہ شام کے کی وہ نیشنل لینگویج میں وہ اسلام کے نمائندہ میں آپ کو اس کا ایک بہت ہی کلیئر حوالہ دینا چاہتا ہوں نکلا ہے چودہ جولائی انیس سو چوراسی کو جو نمبر نکلا ہے اس کا اس نمبر میں یعنی ریڈینس کی چودہ جولائی انیس سو چوراسی کی جو اشاعت ہے اس میں ایک بہت ہی مفسل مضمون حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں چھپا ہے اس مضمون میں بہت تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ معاہدے حدیبیہ کے ذریعے سے عرب کی فتح کا دروازہ کھلا ایک واقعہ بھی ہے کیونکہ ہمارے سیرت کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے یہی لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس اسلام کی جو, جو فتح عرب میں حاصل ہوئی وہ ادیبیہ کی, کی, کی سلح کے ذریعے سے حاصل ہوئی تو آپ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں وہی لکھتے ہیں جو ہے تاریخ میں اور سیرت میں تو اس اس اس مضمون میں, میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے بالکل صحیح طور پر انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کی کہ کس طریقے سے کافروں نے یعنی قریش کے کافروں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو یعنی مشتر کیا ایک ایک چیز میں انہوں نے کاٹا مسلمانوں کی بات کو ایک ایک چیز میں کاٹا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں وہ جھکے ہوں یا مسلمانوں کی بات کو مانا ہو ہر بات وہ کاٹتے چلے جا رہے ہیں کاٹتے چلے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے بغیر ہتھیار کے عرب کی ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی شخص کعبہ کی زیارت کے لیے عمرہ کے لیا اس کو روکا جائے انہوں نے روکا سراسر ایک ایسا ایسی چیز تھی یہ کہ اس پر تو دیگر قبائل کو اگر روکا جاتا تو اس پر تو سو سال تک جنگ ہوتی رہتی جیسا ہے جزاکر ہوتی تھی کیونکہ یہ روکنا سراسر نا انصافی تھی اور سلسلہ سر ہم رک گئے ان کا کہ ہم آپ کو اس سال نہیں جانے دیں گے آپ اگلے سال اگر عمرہ ان کا کیجیے ٹھیک ہے ہم اگلے سال عمرہ کریں گے حتیٰ کہ رسول اللہ کا لفظ بٹوا دیا اور نے اور کیا کیا ساری تفصیلات جو ہے آپ کے ذہن میں ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو اس مضمون میں صحیح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر قسم کے اشتعال کو اوائڈ کیا گیا اوائڈ کر لگ جو نہیں کہ یہ کہ جتنے بھی ٹکراؤ کے اور اشتعال کے ان کی طرف سے ہوئے سب کو اوائڈ کیا گیا اس میں مختلف واقعات نقل کیے گئے ہم سارے یہ واقعہ کہ رسول صلی اللہ صحیح وسلم اور اکرام ایک موقع پر وہاں تھے تو ان کے کیمپ پر قریش کے دستہ آیا اور ان کے کیمپ پر انہیں پتھر مارنے شروع رات کے وقت پتھر مارنا شروع کیا جاہر کہ پتھر پھول نہیں ہوا کرتے پتھر پتھر ہوتے ہیں تو انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا سابق اکرام نے کیا کیا کہ انہیں پکڑ لیا تعداد زیادہ نہیں تھی ان کی پکڑ لیا پکڑ کر کے نہ تو مارا نہ برا بلا کہا نہ کچھ کیا رس لگے گئے آپ نے کیا کیا بالکل سادہ طور پر بس یہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ کوئی نہ سرزنش نہ کوئی گالی گلوج نہ کوئی برافلا کرنا نہ ان کو مارنا پیٹنا نہ باندھنا نہ روکنا کچھ بھی نہیں کہا کہ جاؤ یعنی اتنا زبردست طور پر کیا گیا کہ ہر اشتعال کو اوائڈ کرنا ہر ٹکراؤ وہ چاہتے تھے کہ ٹکراؤ ہو جائے لیکن اوائڈ کرنا اوائڈ کرنا اوائڈ کرنا اس طریقے سے سلح دیبیاں ہو سکی یعنی اگر اوائڈ نہ کرتے آپ تو بجائے صلح ہونے کے جنگ ہوتی ہدیبیا کے مقام پر اگر آپ اشتعال کے مواقع کو ٹکراؤ کے مواقع کو نفرت پیدا کرنے والے مواقع کو اوائڈ نہ کرتے اعراض نہ کرتے برداشت نہ کرتے تو ہدیبیا کی اسلام کی تاریخ میں بجائے صلح کے جنگ لکھی جاتی لیکن آپ کے اوائڈ کرنے کی پالیسی نہیں یہ ہوا کیا کہ دس سال کا نوار پیکٹ ہو گیا اور ان کی ساری باتوں کو مان کر کے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ شکست جس کو کی شکست معلوم ہو رہا تھا اس شکست فتح نکل آئی تمام مورخین اسلام کے جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ سلہ دیبیا سے فتح مکہ کا راستہ کھلا فتح مکہ کا راستہ سہلے کھلا کہ اس سل کے موقع پر چودہ سو مسلمان تھے اور دو سال کے اندر اندر مسلمانوں کے تعداد اتنی زبردست ہو گئے کہ دس ہزار کا لشکر لے کر اس بڑے مکہ کی طرف اور وہ انہوں سرنڈر کر دیا تو اس کی تفسیر جانے, جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے یہ بات کہ حدیبیہ کی دفعات کیا تھیں حدیبیہ کے ذریعے سے کس طرح سے مکہ کے راستہ کھلا اس کی تفسیر میں مجھے نہیں جانا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریڈینس میں ریڈینس میں حدیبیہ کی ہدیب پر مضمون چھاپتے ہوئے اس کی تفصیلات دکھتے ہوئے بہت ہی فخرہ انداز میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں نے ہر اشتعال کو یعنی کسی بھی اشتعال پر مشتر نہیں ہوئی کتنے بھی اشتعال پیدا کیے ان پر مشتر نہیں صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے یعنی اس کو بہت فخر دے کہ ہمارے صاحب ایسے تھے جس السلام نے ایسا کیا زبردست طریقے پر اس کو ہم دکھایا لیکن اب آپ آئیے بھی کے مسئلے میں اسی اخبار میں اسی ریڈینس میں نو جون 1984 سو چورسی کو بھائی بندی پر ایک مضمون چھپتا ہے سفے اول پر بہت سے مضمون چھپے ہیں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ نو جون کو نو جون انیس سو چوراسی کو ریڈینس کے سفے اول پر مضمون چھپا تو اس میں انہوں نے واقعات بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا کہ مسلمانوں نے چپل کا تو وہ کہتے ہیں کہ چپلوں کا ہار پہنانا اس میں شک نہیں کہ بہت ہی نازیبہ حرکت تھی مسلمانوں کا تہذیبی کی حرکت تھی اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ بٹ ون نیڈ ناٹ اسٹین ون کامن سینس ٹو کنکلوڈ دیٹ دا انیشیل پرووکیشن ہیٹ کم فرام دا چیف آف یعنی ایک طرف تو اسی اخبار میں یہ چھپتا ہے کہ خواہ کتنا ہی اشتعال پیدا کیا جائے تو مشتعل نہ ہو دوسری طرف یہاں جسٹیفائی کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے اگر چپل کا ہار پہنایا تو اگر یہ نازیبہ حرکت تھی لیکن یہ جو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا تو یہ جوابی اشتعال تھا جس کا جس کا سبب سنت لیڈر نے فراہم کیا تھا ایک جگہ اشٹال پر مشتر نہ ہونے کی جو تاریخ ہماری ہے فخر کرنا اور دوسرے موقع پر اسٹال پر مشتر ہو جانے کے جو واقعہ بھی منڈی میں ہوا اس کو جسٹیفائی کرنا یہ تضاد میں اس تضاد میں ہمارے ہمارے تمام موجودہ زبانیں کی مصیبتوں کا راز چھپا ہوا ہے ہم اسلام پر فخر کرتے ہیں صرف اسلام پر ذکر کرتے ہیں صرف فخر کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات جو شاندار تعلیمات اسلام کی ہیں صبر کی اشتعال کے باوجود مشتعل نہ ہونے کی لوگوں سے محبت کرنے کی رحمت اللہ عالمین کا نمائندہ بننے کی وغیرہ وغیرہ یہ سب جو چیزیں ہیں خوب خوب لکھتا ہے ہمارا ہر آدمی لیکن کس لیے فخر کرنے کے لیے ہم نے اسلام کو اپنے لیے فخر کا عنوان بنا لیا ہے اور جیسے ہی موقع آتا ہے اس کا کہ ہم اس پر عمل کریں ہم اس کا برق عمل کرتے ہیں اس کلیئر میں نے دیا آپ کو کہ سلحدیب کے ذہل میں یہی اخبار یہ لکھتا ہے کہ اشتعال کے باوجود مشتعل نہ ہونا یہ زبردست کارنامہ تھا مسلمانوں کا اور وہی اخبار کے سسنے میں کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اگر چپل خار بنایا تو اس کا انیشل پرووکیشن خود شوشنا کے کی تحت فراہم کیا گیا تھا ان اشتعال کے باوجود مشتعل ہونے کے یہاں جسٹیفائی کر رہا ہے وہ اب میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اسی پر دنیا کا نظام چل رہا ہے کوئی دوسرا قانون کوئی دوسرا اصول ایسا ممکن نہیں ہے جس پر کہ ہم چل کر کام باضی کر سکیں دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو قرآن کے فضائل خوب معلوم ہے جس مسلمان سے پوچھئے اس کو قرآن کے فضائل معلوم ہیں لیکن فضائل کے معنی کیا ہے اس کے نزدیک تلاوت کے فضائل یعنی تلاوت قرآن کے فضائل سے وہ خوب واقف ہیں لیکن اتباع قرآن کے فضائل کو کوئی نہیں جانتا یہاں حدیثوں میں جس طریقے سے فضائل فضائل تلاوت کی حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں اسی طریقے سے اتباع قرآن کی بھی حدیثیں ہیں مثلا ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ حضط عبد اللہ نبر فرماتے ہیں کہ علیہ السلام آئے رسول رسم کے پاس اور بتایا فاخ بر الحاثن فتن بتایا کہ عن قریب ایسا ہوگا کہ فتنے پیدا ہوں گے تو آپ نے پوچھا کہ اجبل اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے قال کتاب اللہ انہوں نے کہا کہ خدا کی کتاب فی ہے نب و ما قبل کم و نب و ماح و کان و شفا المن تمست و نجات المن اتباء اس میں ساری خبریں ہیں آگے اور پیچھے کی وہ شفا ہے نفا بخشی اس کے اندر ہے وہ حفاظت ہے جو اس کو پکڑے وہ نجات المََََََََََن اتباہ اور نجات ہے جو اس کی اتباع کرے تو دیکھیے کہ قرآن کے فضال اطلاعات ہمیں خوب معلوم ہے فضال اتباہ ہمیں نہ معلوم ہیں جبکہ کہ اتباع کی فضیلت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں نجات ملتی ہے حفاظت ملتی ہے تو یہاں میں آپ کو یہ یعنی قرآن سے اس سلسلے میں یعنی قرآن کا جو اصول اوپر ہم نے مطالعہ کیا تو اس کے سلسلے میں یعنی چند خاص جو بنیادی چیزیں ملتی ہیں قرآن بند میں اس کی طرف میں اشرہ کروں گا اس وقت تو ایک تو یہ ہے کہ سور حام سجدہ آیا چونتیس میں دیکھیے یہ بات کہی گئی کہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے تم جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو بہتر ہو پھر یہ کایا تمہارا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ تمہارا قریبی دوست ہو یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے یعنی اگر آپ برائی کے جو برائی سے دیں برائی کرو جو ہے الفاظ منقون ہے جہل جو تمہارے ساتھ جہالت کرے تو اس کی جہالت کا مقابلہ تم برداشت سے مئی جو تمہاری جہالت کرے اس کی جہالت کا مقابلہ تم برداشت سے کرو یہ بتایا جا رہا دوسرے ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ امر اللہ فیض فعلو ضالک اسم اللہ شیطان و خزہ علوم ادوب قانومی <حَمِيمٌ> تفسیر کثیر میں یہ دوسری روایت بات مقلویہ پاس کی کہ اللہ نے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں یعنی حمیم سجدہ کی شاید کی تشریح یہ ہے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں وہ جہالت کے وقت موقع پر برداشت کریں اور برائی کے موقع پر معاف کر دیں جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ کو شیطان تو اللہ ان کو شیطان سے بچا لے گا اور ان کو اور ان کے شیطان کو جھکا کر اس کو ان کے دوست کی مانند کر دے گا یہ حضرت حضرت عباس کی تفسیر ہے اس آیت کی کتنی کتنی اہم بات اس میں کہی گئی ہے اور کس طرح مختلف ہے اس پالیسی جو جس پر ہم چل رہے ہیں ہندوستان میں کہ ہر بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی ایک حماقت ہم کریں گے اور فوراً جواز پیش کر دیں کہ انہوں نے تو ایسا کیا تھا تو انہوں نے جو ایسا کیا تھا اس ایسا کرنے کے بعد ہمیں ایسا نہیں کرنا تھا یہ تو اسلام ہے جب ان کے ایسا کرنے پر ہم بھی ایسا کریں تو پھر اسلام کہاں ہوا لیکن دقت کیا ہے دقت یہ ہے کہ ہمارے قائدین ایسے ہیں ہمارے قائدین کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو جیسا کہ میں ریڈینس مثال دی آپ کو ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے خدے بیا کے موقع مطلب پر ان پر اور صاحب اکرام پر لیکن انہوں نے ان پر لفظ بھی نہیں برسائے چھوڑ دیا ان کو اور دوسری طرف مسلمان ایک غلط انتصاب کر کے لفظ منسوخ کرتے ہیں وہ وہ شیوسانا کے لیڈر کی طرف اور اس چپل برساتے ہیں یعنی ایک طرف اس پر فخر کریں گے کہ اسلام یہ ہے کہ کوئی پتھر مارے تب بھی تم سے لفظ بھی نہ مارو اور دوسری طرف خود مسلمان جب یہ کریں کہ وہ کسی کے لفظ بولنے پر اسے چپل برسائیں تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اسی کو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اسلام کو اپنے لیے فخر کی چیز بنا لیا ہے اس کو اتباع کی چیز اور عمل کی چیز نہیں بنایا ہے اور یہی تضاد ہمارے سارے خرابیوں کی جڑ ہے جڑھے تو یہ جو آیت ہے ہم کی آیت اس کی روشنی میں قرآن میں میں نے کوشش کی کچھ اصول دریافت کرنے کی تو تین چیزیں میرے ذہن میں آئیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا اس وقت یعنی تین بنیادی چیزیں کہ اگر اگر ہمیں قرآن کو گائڈ بک بنانا ہے قرآن کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہنما کتاب ہو یعنی فخر کی کتاب نہیں بلکہ ہماری رہنما کتاب بن جائے یعنی قرآن کو اور اسلام کو محض فخر کے طور پر نہیں لینا ہے بلکہ اتباع کے لیے لینا ہے تاکہ نجات بنے اور عصمت بنے ہم والی افاد اس کے ذریعے سے تو تین چیزیں یہ قرآن میں بہت ہی کلیئر طور پر ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شاید کی تشریح ہوا کرتی ہیں یہ پہلی چیز کیا ہے خبر کی تحقیق خبر کی تحقیق دیکھیے قرآن بید میں بہت ہی صاف طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس کوئی فاسق ایک خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی کے اوپر ٹوٹ پڑو اور پھر بعد کو تمہیں شرمندگی اب کہ یہاں عمر کا ہے واضح حکم ہے اس حکم کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کوئی بھی خبر ملتی ہے کسی کے بارے میں صرف فسادی کی بات نہیں ہے ہر موقع پر ہم گھر میں ہوں بازار میں ہوں قومی معاملات ہوں کہیں بھی ہمیں یہ خبر ملتی ہے غلط قسم کی خبر کہ تمہارے بارے میں کسی نے یہ کہہ دیا یہ ہے اور یا وہ ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں جب تک تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک نہ مانیں اس وقت تک اقدام نہ کریں اب مائی اگر مسلمان اس آیت کو پکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہوں کہ خبر ملے تو اس کی تحقیق کرو اس آیت کو پکڑے ہوئے ہوں انجاب کو فواج کو بین و بین تو کیا ہوگا کہ بھی کا فساد نہیں ہوگا اگر اس کو پکڑے گی اس لیے کہ جیسے ہی انہیں خبر ملے گی کہ شیو سینا کے لیڈر نے جو پارٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمد الفاظ کہے تو کیا کرتے وہ اس عتایت کی روشنی میں فوراً ان کا ایک وفت ان سے ملاقات کرتا اگر وہ بمبئی میں وہ مسلمان نہیں تھے جنہیں تحقیق کرنی تھی تو اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ خط کے ذریعے تار کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے دھرا، دھرا، فون کے فون پر قائم ہوتا ہے کسی شخص تو آپ چاہے خط سے چاہے تار سے چاہے ٹیلی فون سے یا مل کر کے شیو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے سے پوچھتے کہ کی کیا تم نے ایسا کہا ہے اس کے بعد وہ آپ کو اپنی تقریر کا ٹیپ سنا دیتا معلوم تھا اس نے نہیں کہا ہے بس بات ختم ہو جاتی سارا ختم وہ جو آگ آگ جو جل رہی تھی مسلمانوں میں کہ ہمارے پا ابر کی توین تھی اس نے وہ آسان ختم ہو جاتی اس لیے کہ وہ پاتی سر سے بگناہ ثابت ہوتی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کے قرآن کے اس حکم کی تعمیل نہ کرنے کا نتیجہ تھا فساد اور اگر ہم اس حکم کی تعمیر کرتے کہ جو خبر ملی تھی اس کی تحقیق کرتے تو اس نتیجہ یہ ہوتا کہ فساد سرے سے نہ ہوتا اور ہمارا کم سے کم ایک ارب روپیہ اس موقع بچ جاتا جو برباد ہو اور کتنا کتنا بڑا نقصان ہے یہ دوسری چیز دوسری چیز جو ہے قرآن میں وہ کیا ہے لغویت سے اعراض اعراز کا مطلب اوائڈ کرنا جو کہ میں اوائڈ کرنا کہتے ہیں وہ یہ اعراز لغویت سے اعراز کرنا قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ بل لذیذ ہوں میرے لغ یعنی اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں یعنی فضول بیکار باتوں سے اوائڈ کرتے ہیں بلزیل ہوں الغذ ہوں یہ اہل جنت کی صفت بتائی گئی ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن میں یہ صفت ہو کہ وہ لغو سے اعراض کریں فضول باتوں کو اوائڈ کریں اب غور بنائیے کہ اگر مسلمانوں میں یہ صفت ہو تو کیا ہو میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے سارے فسادات ختم ہو جائیں اچانک کیونکہ فسادات سارے جو ہو رہے ہیں سب کی جڑ میرے نزدیک کی ہے جس چیز کا میں متعلق مطالعہ کیا جس کا مطالعہ کرتا ہوں میں تو یہ مجھے ملتا ہے کہ سارے فسادات کی جڑ ہے کیا لغ کو سے اوائڈ نہ کر پانا مسلمانوں کا یہ کوئی نہ کوئی خرافات ایک شخص رہے گا اس کو ہم اوائڈ نہیں کر پاتے اسے فساد برپا ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ مالیگاؤں کی فساد کی. جو کہ پچھلے رمضان میں یعنی جون سن تراسی میں ہوا اس میں کیا ہوا کہ مسلمان شام کا وقت تھا مسجد میں افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے پاس میں کسی وجہ سے اگر مسلمان نے پٹاخہ چھوڑا پٹاخے بہت تیز تیز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں آج کل تو شام کا وقت تھا جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے تو چونکہ گولہ داغا جاتا ہے افطار کے لیے تو انہوں نے سمجھا کہ گولا ہے افطار کا اس غیر مسلموں کے پٹاخے کو انہوں نے افطار گولہ سمجھ لیا اور افطار کر لیا انہوں نے کچھ منٹ پہلے افطار کر لیا اس کے بعد جب دوبارہ گولہ دگا معلوم کے اصل گولا تو یہ تھا وہ تو غلط تھا اب مسلمان بگڑ گئے اور باہر نکلے پکڑا ہو ہندوؤں کے تم نے کیوں گولا داغا ہمارے ہمارا ردع خراب ہو گیا اب اتنا زیادہ اس پر انہوں نے شور شور مچایا کہ باقاعدہ فساد ہوا اور زبردست بربادی ہوئی مسلمانوں کی جہاں بتائیے کھلا ہوا ہے یعنی اس, اس واقعے کو بہت سخت سے سخت سخت لفظ اگر آپ دیں تو یہ لو کہہ سکتے ہیں اس میں نے دیکھ تو وہ لو نہیں تھا وہ تو خوشی کا اظہار کر رہے تھے جیسا آپ بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں کسی وجہ سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے لیکن اگر آپ اس کو کسی خانے میں ڈالنا چاہیں کسی برے خانے میں تو بہت سے بہت آپ اس کو لو کہہ سکتے ہیں تو لو سے حکم کس چیز کا ہے اوائڈ کرنے کا یا کرنے کا نہ یہ لڑ جانے کا تو یہ سراسر قرآن کے خلاف مانگ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس, اس کے مسلمان اگر قرآن پر ہوتے یعنی فضائل تلاوت کو جاننے والے لوگ اگر فضائل اتباع کو بھی جانتے اگر وہ قرآن پر عمل کرتے تو کیا ہوتا کہ ولدین اللہ کے مورزن یاد آ جاتا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لغو سی چیز ہے اسے راز کرو اسے اوائڈ کرو اور پھر کیا ہوتا بھی کی یہ مالیگاؤں کے فساد سے مسلمان بچ جاتے اس پیش بہار نقصان ہوا مسلمانوں کا اور بےعزتی الگ ہوئی پھر آپ دیکھیے کہ تیسری چیز جو میں اس سلسلے میں شامل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حمیت جاہلیہ سے بچنا حمیت جاہلیہ کا ذکر صور فتح میں ہے کہ ہدیبیہ کے موقع پر قریش کے لوگوں نے قومی ضد کا مظاہرہ کیا تو ہے کہ مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں تقوا تقوا کی روش اختیار کی اور قومی ضد کا مظاہرہ نہیں کیا دیا نتی سرحد بھی ہوئی اور مسلمانوں عرب کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے اس, اس, اس, اس کی روشنی میں آپ مراد آباد کے فساد کو دیکھیے وہ سراسر حمیت جاہلی کے مدارک کے میں پیش آیا کہ کچھ غیر مسلم شادی کا جلوس نکال رہے تھے کاتب جاتے ہوئے ایک سڑک سے گزرے جب پہ مسجد واقع تھی مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسجد سے نکل کر جلوس کی راہ میں مزاحم ہو گئے جلوس بند کرو ادھر لے, ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ ان کا ہم نہیں لے ہم اسی نکالیں گے تو مسمانوں نے کیا, کیا کیا لڑنے لگے لڑتے گھر گھر تک ان کو انہوں نے پیچھا کیا اور مارا پیٹا ان کو اس کے بعد فساد ہو گیا لیکن اگر وہ قومی ضد کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہم ضرور نکالیں گے جلوس تو آپ نے بھی قومی ضد کا مظاہرہ یہ کیا کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے ان کی قومی ضد کے جواب میں آپ کرم اتبا اگر تار کرتے تو کتنے کہ بجے نکالنے نکلنے دو جیسے قومی جد کا مظاہرہ کیا قریش نے حدیبیہ میں تو آپ نے کہا کہ کرنے تو کرنے دو, کرنے دو آپ نے کیا کیا کہ قومی ضد کے جواب میں آپ نے کیا کہ ہم بھی قومی عزت کریں گے وہ کہتے ہیں کہ نکالیں گے تو ہم نکال دیں گے نہیں